ایک اور حدیث میں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منافقین کا تذکرہ کرتے ہیں منافق کسی کہتے ہیں میرے بھائی منافق ان لوگوں کو کہتے ہیں جو مدینہ میں آباد تھے وہ اندر سے کافر تھے مسلمانوں سے ڈرتے ہوئے انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں اللہد اللہ فمن تر کہا فقت کفر اللہ کے رسول بیان کر رہے ہیں کہ ہمارے اور منافقوں کے درمیان جو معاہدہ ہے وہ نماز کا ہے جب تک یہ نماز پڑھتے رہیں گے ہم انہیں مسلمان شمار کریں گے چاہے وہ اندر سے منافق ہیں اندر سے جو بھی ہیں لیکن جب کہ انہوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے اور کلمہ پڑھنے کے بعد نماز جب تک پڑھتے رہیں گے ہم انہیں مسلمان شمار کریں گے ان سے نہیں لڑیں گے ان کے مال کو ہاتھ نہیں لگائیں گے ان کے اوپر تلوار نہیں چلائیں گے فرمایا جس نے نماز سر کر دی اس کا کفر ننگا ہو گیا اس کا معاملہ واضح ہو گیا پردہ اٹھ گیا پتہ چل گیا کہ یہ منافق ہے اب اس سے ہم لڑیں گے اس کے اوپر تلوار چلائیں گے اس سے جہاد ہوگا میرے بھائی نماز کی اتنی اہمیت ہے کہ عبداللہ ابن شقیق رحمہ اللہ جو کہ مشہور و معروف تابعی ہیں وہ کہتے ہیں کہ اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب کرام کسی بھی عمل کے ترک کفر نہیں سمتے تھے سوائی نماز کے میرے بھائی آپ آج عمرے کے لیے آئے ہیں کل کو آپ حج کے لیے آئیں گے اور اس وقت آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو کام کرنے کے لیے آپ آئے ہیں جو کام آپ کر رہے ہیں ان سے زیادہ اہم توحید و رسالت ہے ان سے زیادہ اہم نماز ہے اور صحابہ اکرام کا عقیدہ تابعی کیا بیان کر رہے ہیں وہ کسی بھی عمل کے ترک کو کفرنی شمار کرتے تھے کیا مطلب اگر کوئی آدمی روزے چھوڑتا اس کو وہ مجرم سمتے تھے اس کو کبیرہ گنا کا مرتکب سمتے تھے اس کو فاس کو فاضل سمتے تھے لیکن اس کو کافر نہیں سمتے تھے اگر کسی کے اوپر حج واجب ہوتا وہ حج نہ کرتا اس کو, فاس کو سمتے اس کو مجرم سمتے اسے گنہگار سمتے لیکن اسے وہ کافر نہیں سمتے تھے کسی کے اوپر زکوات واجب ہوتی وہ زکوۃ ادا نہ کرتا اسے وہ مجرم ضرور گردانتے اسے وہ بری نگاہوں سے ضرور دیکھتے لیکن اسے وہ کافر نہیں کہتے تھے لیکن جب نماز کی باری آتی نماز کے ترک کرنے والے کو صاحب کرام کافر سمجھتے تھے جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لا لاحق اسلام لمن ترکلا اسلام میں اس کا کوئی مقام نہیں ہے اسلام میں اس کی کوئی حصیت نہیں ہے جو نماز کا تارک ہے جو نماز نہیں پڑھتا اور عبداللہ بن مسعد رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جو نماز نہیں پڑھتا اس کا کوئی دین نہیں ہے ابو دردہ کہا کرتے تھے رضی اللہ عنہ جو نماز نہیں پڑھتا اس کا ایمان نہیں ہے میرے بھائی اور ہم نماز کو کوئی اہمیت نہیں دیتے صحابہ اکرام کو دیکھے حدیث کو دیکھیں, نہ آیات کی طرف دیکھیں میرے بھائی نماز وہ عظیم عبادت ہے جو اسلام کا وہ ستون ہے جو قائم نہ رہے گر جائے تو اسلام کی بلڈنگ گر جاتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے راسول امنی اسلام ودی رام ہی الجہدی اللہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ اسلام اصل چیز ہے اور اس کا ستون جو ہے نماز ہے اور اسلام کی چوٹی جو ہے وہ جہاد ہے میرے بھائی نماز وہ عظیم عبادت ہے جس کے بارے میں سب سے پہلے قیامت کے روز پوچھا جائے گا قیامت کے روز سب سے پہلے حساب کتاب کس کا ہوگا نماز کا ہوگا امام ترمدی رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں حریث بن سے یہ تابعی ہیں کہتے ہیں کہ میں مدینہ میں آیا تو میں نے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی اللہم يسر لی جلیساً صالحاً اے اللہ تیرے نبی کے شہر میں آ رہا ہوں اے اللہ میں دعا کرتا ہوں کہ مجھے اس شہر میں کوئی اچھا ساتھی دینا کوئی نیک دوست دینا کوئی اچھا ہم نشین دینا میرے بھائیو آپ دیکھیں اچھے دوست کی کتنی اہمیت ہے کہ یہ بزرگ عطاب رہی اللہ سے اچھا دوست مانگ رہے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے المرء علی دین خلیل ہی انسان اپنے دوست کے دین کے اوپر ہوتا ہے ہر ایک کو چیک کرنا چاہیے میرا دوست کیسا ہے آپ کا دوست آپ کے اوپر اثر انداز ہوگا جیسا دین اس کا ہوگا ویسے آپ کا دین بنا دے گا اس لیے میرے بھائیو جب بھی کسی دوست کا انتخاب کرے آپ کا دوست توحید والا ہو آپ کا دوست اللہ کے رسول کو ماننے والا ہو آپ کا دوست نمازی ہو روزے دار ہو ہر ایک کو دوست بنا لینا میرے بھائیو یہ اسلامی تعلیمات کے مطابق نہیں ہے ہاں یہ الگ بات ہے کہ کسی اور کو آپ اس لیے اپنا ساتھی بنا رہے ہیں تاکہ آپ اس کے اوپر اثر انداز ہوں اس کو تبلیغ کریں اس کو دعوت دیں اس کو مسجد میں لے کر آئیں اس کو توحید سکھائیں پھر کوئی حرج نہیں لیکن اگر آپ ویسے دوست بنانا چاہتے ہیں کس کو بنائے نیک آدمی کو تو یہ حریس بن قبیصہ مدینہ میں آئے ہیں اور اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں لی جلیسا جلی اے اللہ مجھے کوئی نیک دوست دینا کوئی اچھا ساتھی دینا کوئی اچھا ہم نشین دینا کہتے ہیں پھر مجھے موقع ملا جناب ابو حرا کے پاس بیٹھنے کا ابو حریرا کون ہے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور عام صحابی نہیں ہیں وہ صحابی ہیں جو دین کے بہت بڑے عالم ہیں دین کے بہت بڑے فقی ہیں سب سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث کس نے نقل کی ہیں جناب ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بن بالقبیسہ کی دعا قبول ہوئی کہ نہ ہوئی دعا قبول ہوئی کہتے ہیں مجھے ابو حریرا کے پاس بیٹھنے کا موقع ملا میں نے جناب ابو حریرا سے کہا کہ ابو حریرا میں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ یا اللہ مجھے کوئی اچھا ہم نشین دینا ابو حریرا میری آپ سے درخواست یہ ہے کہ مجھے کوئی ایسی حدیث سنائیں جو آپ نے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو میرے بھائی دوست بنائے اچھے دوست اور ان سے دینی معلومات لیں ان سے کہیں ہمیں نماز کا طریقہ سکھاؤ ہمیں اللہ کے رسول کی وہ حدیث بتاؤ جو صحیح ہو دیکھے حنیس بن بال جناب ابو رحرا سے کیا کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں وہ حدیث سنائیے جو خود آپ نے اللہ کے رسول سے سنی ہو صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے کس سے نہیں ضعیف روایات نہیں من گڑت روایات نہیں جسے جھوٹ بول کے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر دیا گیا ہو انہیں تو بیان کرنا جرم ہے انہیں تو سننا جرم ہے تو جناب ابو سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے وہ حدیث بتائیے جو خود آپ نے اللہ کے رسول سے سنی ہو تاکہ اللہ تبارک کو تعالی مجھے اس حدیث کے ذریعے فائدہ دیں میں اس کو اوپر عمل کر سکوں مجھے فائدہ ہو تو جناب ابو حرینا سی اللہ عنہ نے تب یہ حدیث بیان کی جو ابھی میں بیان کرنے لگا ہوں فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے اور میں سن رہا تھا کہ سب سے پہلے قیامت کے روز جس چیز کا حساب کتاب ہوگا فرمایا وہ نماز ہوگی فرمایا فن سالوحت فقت خا فن فلحت فقط فلاح والا اگر نماز کے معاملے میں ٹھیک نکلا نماز کے معاملے میں کامیاب ہو گیا نماز کے امتحان میں کامیاب ہو گیا فرمایا پھر وہ آدمی کامیاب ہے وہ کامران ہے وہ سرخرو ہو گیا اور فرمایا جو نماز کے معاملے میں پھنس گیا نماز میں پاس نہ ہو سکا وہ آگے پاس نہیں ہو سکے گا وہ ناکام و نامرا ٹھہرا میرے بھائیو نماز وہ عظیم عبادت ہے جس کے بارے میں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے میرے بھائیو غور کریں نماز ہم بھی پڑھتے ہیں لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب اذان سنتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب ایک اور نماز پڑھنی پڑے گی اب دکان بند کرنا ہوگی اب ٹیلی ویژن بند کرنا ہوگا اب نیٹ بند کرنا ہوگا اب اس مجلس سے اٹھنا ہوگا اب ہم گپے لگا رہے تھے بڑی اچھی محفل لگی ہوئی تھی اس کو روکنا پڑے گا پریشان ہو جاتا ہے ایسی نماز اللہ تبارک و تعالی کو قبول نہیں ہے جو آپ خوش دلی سے نہ پڑیں اللہ اس نماز کو قبول فرماتے ہیں جو نماز انسان کے دل کی ٹھنڈک ہو جس سے انسان کو سکون ملے جس سے انسان کو خوشی ہو میرے بھائیوں نماز ہم بھی پڑھتے ہیں مسجد میں آتے ہیں گڑی دیکھتے رہتے ہیں کہ کب موری صاحب آئیں نماز کھڑی ہو جان چھوٹے نماز ہم بھی پڑھتے ہیں کہ نماز میں دھیان رہتا ہے کب چار رکھتے ہیں ختم ہو ہم باغ کے گھر میں جائیں دکان پہ جائیں ٹیلیویژن کھولیں نیٹ کھولیں دوستوں کی محفل دوبارہ لگے بیگم کے پاس بیٹھیں بچوں کے پاس بیٹھیں نماز پڑھ رہے ہیں سجدہ کر رہے ہیں دھیان بیگم کی طرف ہے بچوں کی طرف ہے دکان کی طرف ہے دوستوں کی طرف ہے میرے بھائی ایسی نماز کا کیا فائدہ تو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا کرتے تھے جناب ارس کہتے ہیں نسائی شریف کی حدیث ہے کہ ہب عینی وقب وت کہ لوگوں یہ عورتیں مجھے بڑی محبوب ہیں کیا مطلب میرے بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں آئے اس زمانے کے لوگ عورتوں سے نفرت کرتے تھے عورتوں کو بھیڑ بکری سمجھا کرتے تھے عورتوں کو وراثت میں شریک نہیں کیا کرتے تھے عورتوں کی ان کے ہاں کوئی حصیت نہیں تھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی عزت بحال کی عورتوں کا وقار بحال کیا اور فرمایا عورتیں مجھے بہت محبوب ہیں اور خوشبو بھی مجھے بہت اچھی لگتی ہے میرے باجو حدیث سے معلوم ہوا خوشبو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبوب ہے آپ کو بہت پسند تھی اس لیے ہمیں بھی خوشبو استعمال کرنے کا اپنے آپ کو عادی بنانا چاہیے اور آگے فرماتے ہیں وہ جو لتر رتوعی فصل مجھے ٹھنڈک ملتی ہے مجھے سکون ملتا ہے کس چیز میں نماز میں نبی صلاحسم کو سکون کہاں ملتا تھا میرے بھائی نماز میں آج لوگ سکون کی تلاش میں ہیں لوگ بے چین ہیں رات کو نیند نہیں آتی غمگین اور پریشان رہتے ہیں دکھوں میں گرے ہوئے ہیں سکون چاہتے ہیں سکون کس چیز میں ملتا ہے ایک چیز اللہ کے نے یہاں بتا دیا ہے فرمایا سکون نماز میں ملتا ہے محمد ابن حنفیہ جو کہ جناب علی کے بیٹے ہیں حسن و حسین کے باپ کی طرف سے بھائی ہیں ان کے بیٹے عبداللہ کہتے ہیں کہ میں اور میرے ابا اپنے ایک رشتہ دار کی عادت کے لیے گئے وہاں پہنچے وہاں پہ بیٹھے تو وہ مریض کہنے لگا اپنے گھر کے کسی فرض سے کہ کہ وضو کا پانی لے کے آؤ تاکہ میں وضو کروں نماز پڑھوں مجھے سکون ملے مجھے راحت ملے سب بیٹھے ہوئے حیران ہوئے لوگ یہ کیا بات کر رہے ہیں کہ یہ مریض ہیں بیمار ہیں تو یہ جب نماز پڑھیں گے تو کیا انہیں سکون ملے گا نماز کے لیے وضو کریں گے حرکت کرنا پڑے گی پھر نماز پڑھیں گے اس میں اٹھنا بیٹھنا پڑے گا تو سکون کہاں ملے گا یہ بات سن کے سب حیران ہوئے تو جب انہوں نے دیکھا کہ لوگ حیران ہو رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ لوگوں میں نے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا قم یا بلال عقیم ارحنا بیہ بلال اٹھو نماز قائم کرو نماز کی قامت کہو تکبیر کہو تاکہ ہمیں سکون ملے ہمیں راحت ملے تو میرے بھائیوں اگر دل زندہ ہو تو سکون کہاں ملتا ہے نماز میں ملتا ہے دل زندہ ہو راحت کہاں ملتی ہے نماز میں ملتی ہے آپ پریشان ہیں آپ دکھی ہیں آپ بے چین سکون آپ کو کہاں ملے گا نماز میں ملے گا جناب حضیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا حضب امر صلی اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی پریشان ہوتے آپ کے اوپر گبراہٹ تاری ہوتی کوئی خطرناک معاملہ ہوتا آپ پناہ کہاں لیتے فرمایا آپ نماز میں پناہ لیتے میرے بھائی اس لیے اگر سکون چاہتے ہیں راحت چاہتے ہیں چین چاہتے ہیں تو نماز میں پناہ لیجئے اللہ تبارک کو تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو جائیے اللہ سے سرگوشیاں کیجئے نماز میں اللہ کا ذکر کیجئے نماز میں اللہ کا کلام پڑھیے رب العالمین آپ کو سکون بخشے گا رب العالمین آپ کو اطمینان کی نعمت سے نوازے گا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نماز کی اتنی اہمیت ہے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ نماز میرے دل کا سکون ہے نماز میں مجھے ٹھنڈک ملتی ہے اور میرے بھائیو نماز وہ عظیم عبادت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی اس کی ترغیب دیتے رہے شروع سے لے کے آخر تک آپ لوگوں کو نماز پڑھنے کے بارے میں کہتے رہے کہیں پہ آپ صحابۂ کرام سے یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں مجھے یہ بتاؤ اگر تم میں سے کسی کے گھر کے باہر نہر بہ رہی ہو اور وہ اس نہر میں پانچ مرتبہ غسل کرے کیا اس کے جسم پہ کوئی میل کچیل باقی رہے گا صاحب اکرام کہنے لگے نہیں اللہ کے رسول جو پانچ مرتبہ ایک دن میں غسل کرے گا اس کے جسم کے اوپر محل کچہل کیسے رہے گا فرمایا یہی مثال نمازی کی ہے جو پانچ ٹائم اللہ کے دربار میں حاضر ہوتا ہے پانچ ٹائم اللہ کے سامنے جھکتا ہے پانچ ٹائم رکوع و سجود کرتا ہے پانچ ٹائم نمازیں پڑھتا ہے فرمایا اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اس کے نام اعمال میں گناہ باقی نہیں رہتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں نماز کی اتنی اہمیت ہے کہ میرے بھائی جب آپ بیمار تھے وہ بیماری جس کے بعد آپ زندہ نہیں رہے جس بیماری کے بعد آپ فوت ہو گئے اس بیماری میں بھی آپ کو بار بار فکر تھی تو نماز کی فکر تھی